منش کے ارشاد ہیں شان گل نمگار ہوتی شان گل نمگے خار ہے یعنی انسان کی قیمت اللہ کو راضی رکھنے سے اگر اللہ تعالی کو راضی نہ رکھا تو انسان بالکل بے قیمت بلکہ بہت گٹیا ہو جاتا ہے گل نم کے کھاد خاد سے بھی پتھر ہو جاتا فل میں جب خدا فل میں تار ہوتی ہے جب خدا فل تار ہوتی ہے زندگی کل زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا کرم <سلام> کار ہوتی ہے جب خدا کرن سار ہوتی ہے زندگی پر ہوتی ہے جم غب لکی مرتکب ہو کر جرم غبل کی مرتکب ہو کر جرم غبل کی مرتکب ہو کر زندگی بے شراب ہوتی ہے زندگی بے شرار ہوتی ہے گنا کی وجہ بے چینی عذاب اور عجیب کیفیت چہرے پر بھی اندھیرا اور سیاح چھا جاتی ہے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں عجیب بے رونق چہرہ ہو جاتا ہے بالکل بے رونق بے بینور اور ہر وقت بے چینی اور ذلت اور رسوائی کا خطر گناہ گار جب تک توبہ نہ کرے سے گناہ معاف تو ہو جاتے ہیں بلا شبہ لیکن گناہ سے انسان کو نقصان بھی پہنچتا لوگ کو نقصان پہنچتا رہتا ہے ترقی ترقی ہو جاتی ہے بلکہ تنظنی شروع ہو جاتی ہے اور دوسری یہ کہ جو وقت کمائی میں سر ہو سکتا تھا جو کما سکتا تھا وہ نہ کمایا گناہ تو معاف ہو گیا لیکن جو کمائی تھی اسے تو گیا آخرت میں پسا ہے محروم ہے اب ایک آدمی کما رہا ہے ایک نقصان کر رہا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اگر اچھے گناہ معاف ہو جاتا ہے بے شک لیکن کیسے ہو وہ برابر ہوگا ایک شخص غلاموں میں زندگی گزار رہا ہے ایک شخص کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ والا ہے صحبت اٹھا رہا ہے صحبت اٹھا رہا ہے نمازیں پڑھا ہے انسکار کر رہا ہے دو برابر کیسے ہوں گے سنا تو معاف ہو گیا لیکن کچھ برابر کیسے ہوں گے اس کا وقت ستارے میں گزرا جرم غفلہ کی اللہ سے غفلت کی جرم ہے اور آپ کی گنا جبھی کرتا ہے جب اللہ سے جاتا ہے جرم غفلت کی مول ہو کر غفلت کی مل ہو کر زندگی بے قرار ہوتی ہے زندگی بے قرار ہوتی ہے جب خدا فل نکار ہوتی ہے زندگی بہار ہوتی ہے صوبت دل کی برکت سے صوبت اہل دل کی برکت سے صوبتے ہیں دل کی برکت سے, اہل دل کی برکت سے ہوتی ہے ہوتی ہے ہمارے ملک کی کلیاں ہیں بند کلیاں ہیں اللہ کی محبت کا خزانہ اس میں دبن ہے لیکن جب کسی اہل اللہ کی صحبت کسی نیک ولی کی صحبت میں سر آ جاتی ہے اس, اس تو برکت سے کیونکہ اولیاء اللہ کے مجالس میں مجالس جو ہے وہ نسیم کرم کا مکان اللہ کی تجلیات کا مکان یعنی جہاں اللہ تعالی کی تجلیات نازل ہوتی ہیں جیسا کہ ایک حجیثی ای ای کہ تحریک زمانے کے اندر اللہ کے نظیم کرم کے کی، اللہ تعالیٰ کی آتی رہتی ہیں تو زمانہ تو معلوم ہو گیا لیکن کہاں آتی ہیں یہ معلوم نہیں تھا دوسری حدیث شریف حضرت والا کا یہ دوسری حدیث شریف ہے نا سب یہ ایسے, ایسے پک لوگ ہیں کہ ان کی شوبر میں رہنے والا شکی شکی نہیں رہ سکتا ایک طرف بتا رہے ہیں کہ تمہارے زمانوں کے اندر اللہ کی تبدیلیات اور نسیحم کرم کے چوکے ہیں جس نے اس کو پالیا وہ اللہ والا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا ولاقت اس کی اس کو حاصل ہو گئی تو زمانہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ایسے تبدیلیات آتی رہتی ہیں کہ جو ان کو پالے وہ شکی نہیں رہ سکتا شعیل ہو جائے گا پھر بخ ہو جائے گا لیکن مکان نہیں معلوم تھا مکان دوسری حجی شریف میں وارد ہو گیا حضرت والی نے عطا فرن علم یہ عمل صاحب ناشتہ دلیس ہوں وہ لوگ وہ خوشبخ لوگ ہیں کہ جن کے صحبت میں یہ تجلیات کرم نازل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شقی نہیں رہ سکتا بدبخت نہیں رہ سکتا اس کا خاتمہ ضرور انشاءاللہ ایمان پر ہو صحبت سے اور یہ جو دل کی کلی ہماری بند کلی ہے ان کی بق, ان کی صحبت میں ان کے ان کرم کے جو چوکے جو اللہ کے آتے ہیں ان کی صحبت کی برتل سے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے کھل جاتی ہے اور وہ پھولدار فلکو دار پھول بن جاتا ہے جو خود بھی مست ہوتا ہے اپنے پھلٹو سے اور سارے عالم کو مست کرتا ہے صبتے دل کی برکتیں سوبت برکت دے ہر کلی گلا دار ہوتی ہے ہوتی ہے کون لوگ ہوا کلی دل کے بارے میں کون رخت ہوا گلے مل کے کون رخ ست ہوا گلے مل کے کون رخ ست ہوا گلے مل کے ہوتی ہے دل کے لیتی ن جب خدا کر نکار ہوتی نیبان ہوتی ہے روح پی شامل روحے پلام گر نئی شامل تو دھوکا ہے دھوکہ ہے کہ ان کا کام ہو رہا ہے بلکہ وہ تو کاروبار ہے وہ تو خیر اللہ ہے یادیں خب ہوئی ہے جو اخلاق کے ساتھ ہو کوئی اس کا معاوضہ نہ مانگے نہ سفارش ہو نہ کوئی نفسانی غلط ہو نہ مال ہو بس ان اجریت اللہ اللہ کو یہ اپنا اجر اللہ کے پاس ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے سب سے بڑی سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جائے روئے نہیں شامل روح گر نہیں شامل یادیں ہم کاروبار ہوتی ہے یادیں ہم کاروبار ہوتی ہے زندگی پر بہار ہوتی ہے جب کا پل نکھار ہوتی ان کی سے اکثر فل ان کی ناراضی فتل شانے گل ننگے کھا رو شانے گل ننگے کھار ہوتی ہے, ہوتی ہے اللہ تعال کا نار बहुत بہت برا بہت बहुत بہت, بہت برا ہے بس دوستوں ہر وقت یہ فکر اور جست کہ ہمارے کسی عمل سے کسی قول سے کسی فیل سے کسی نیت سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے ہر وقت خوف میں رہو لفظہ اور کبسہ رہو کہ کہیں اپنے مالک کی نافرمانی نہ ہو جائے یہی ایمان ہے یہی وفاداری ہے یہی یہی حیا ہے یہی غیرت ہے حضرت نے حیا کی تعریف شرم کی تعریف فرمائے اللہ مالوس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت نہ حقیقت انا مولا کر لاجوا کا, کا فرمایا کہ حیا کی حقیقت شرم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کو اس حال میں نہ پائے کہ آپ اللہ کی نا فرمانی میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ایسے حال میں نہ پائے کسی وقت کی کہ اللہ کی نا فرمانی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو اولیاء کے پاس جاتے شرم آتی ہے اور ہم تو بہت گناہ کار ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ شیتان شیطانی خیال ہے کیونکہ شیطان اس طرح سے چاہتا ہے کہ اور بندہ से رہے فرمایا रहे دیکھو بھائی اسپتال کھلتا ہے تو اس میں کوئی صحت مند لوگ تو نہیں آتے اس میں مریض ہی آتا ہے بیمار ہوتے ہوئے آتا ہے اب کوئی آدمی ایسا ہوگا ہو کہ وہ کہے گا کہ ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ ہم بیمار ہیں وہ تو ڈاکٹر کے روزی میں بھی ڈاکٹر ڈال دے گا کیونکہ ڈاکٹر تو بیٹھا ہی ہے تو یہ بہت سے لوگ اسی لیے ان کے پاس نہیں آتے ایسا ہوتا ہے کیا ایسا نہیں جی ہوتا ہے جب جسمانی بیماری چونکہ نظر آتی اور اس کا خوف ہوتا ہے اور اس کی حقیقت پتہ ہوتی ہے اس لیے آدمی دوڑا دوڑا جو ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ بھائی پہلے زمانے کے حکیم اجمل خان یا تون یا اور کوئی آئے گا تب اس سے علاج کرائیں گے وہ تو قابل تھے जो کوئی قابل نہیں رہا نہیں کہیں گے بھائی جو جلدی جو حالانکہ حضرت خان بھی نے قدم اٹھا کے فرمایا کہ آج بھی تمام کرسیاں اولیاء اللہ کی پر ہیں اور قیامت تک رہیں گے بڑے بڑے اولیاء قطب اقدال اور سب سب کی کرسیاں پر رہیں گی قیامت تک بس یہ کہ لوگ اپنی بےوقوفی میں دور رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب جو ہے اولیاء اللہ اس زمانے میں رہے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالی نے حقوق فرمایا ہے قیامت تک کے لیے قرآن پاک اللہ نے خود حکم فرمایا پر میں اولیاء اللہ کے ساتھ رہو سچے سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو فرمائے کہ ان کے ساتھ رہو تو پھر ان پر احسان واجب ہے کہ ایسے اولیا پیدا نہیں کر پائے یہ بے وقوبی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم بار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے جاتے ہوئے تو یہ شرم حقیقت میں ایسے نہیں ہے بلکہ شرم یہ تو کپور ہے یہ ظاہر میں توادر ہے لیکن اندر اس کے تو ہے کہ گناہ کرتے شرم نہیں آتی اور معافی مانگتے اور یار اللہ کے پاس جاتے شرم آتی ہے تو یہ شرم کی حقیقت یہ ہے تو بہرحال میں رہیں کہ ہمارا مالک ہم سے کسی میں ناراض ہو ہمارے قول سے ہمارے فیل سے ہمارے نیت سے ہمارے ارادوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے ارادے ہیں انس سب سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ تو ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت لفظہ کرتا رہنا چاہیے کہ جس پر تم سمجھ, سمجھ لو کہ کوئی جنات مسلط ہو بادشاہ کی طرف سے کہ جہاں کوئی غلطی کرے قورم اس کی بچن وہ کیسے رہتا ہے ایسے رہو دنیا میں جی ایک بھال کے ہر وقت خوش سنبھالے کہ ہم سب کو گناہ پہنچائے گنا فرمائی نہ اور اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو دیر نہ لگا معافی مانگنے میں دیر نہ کرو معافی مانگنے میں شیطان دیر کراتا ہے کراتے کہل نہیں لگ رہا کہ یہ بن گئی بعد میں کریں گی اس بار سے سلاح بھی دے گا پھر بھول جائے گا یہ گناہ جیسی احساس ہو جائے کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی نافرمانی کر دی اسی وقت توبہ کرو اسی وط اللہ سے معافی مانگو استفال کرو رو گیٹ گڑاؤ اور معافی مانگ کرو بنا دے اللہ کی ناراضگی جو ہے بہت بری چیز ہے بہت ہی وہ اردو صلی اللّہ علیہ وسلم نے سکھلایا دعا, دعا فرمائی کے اللہ عمینی السلوں کا رضا قبل جننا اللہ پہلے پہلے کیا سوال کیا اللہ کی رضا اللہ کی خوش مزی اللہ آپ کی خوش مزی کا سوال کرتا ہوں بعد میں جنت کھلی جو ہر چیز جو پہلے مانگی جاتی ہے زیادہ اہم چیز پہلے مانگو تو اللہ کی رضا اتنی اہم اور آگے اللہ سے عرض کیا میں اللہ آپ کی ناراض کی سے میں بتا سکتا ہوں تو دو سے بھی بری ہے دو سے بھی حالانکہ دو دفتوں کتنی بری لیکن دو سے بھی بری اللہ کی ناراض ان کی ناراضگی سے اختر ان کی ہوتی ہوتی ہے شانِ ہوتی ہے انسان کی جو قیمت ہے ابھی بتایا تھا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جتنی, جتنی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اتنا ہی وہ انسان قیمتی ہوگا جیسے سب سے زیادہ رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حل حاصل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی انسان کوئی نہیں اس کے بعد صحابہ کا درجہ ہے اور دوسرے پیغمبران کا درجہ ہیں وہ ان سب کو درجہ بدرجہ جتنی اس کو زیادہ حاصل تھی ان کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہے قیامت کے دن بھی جی ان کو ویسا ہی اونچا مقام ملے گا ایسے ہی اور بھی ادلا کا درجہ ہے ایسے ہی جو لوگ محنت مجھے کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی رکھنے کی جستیوں رکھے ہوئے ان کی قیمت ہوگی اور جہاں اللہ کو ناراض کیا کوئی گناہ کر بیٹھے زب کا گناہ کر دیا نگاہ کا گناہ کر دیا بس سمجھو کہ اسی وقت یہ ننگے شیطان رضیم ہو گیا ننگے خاک ہو گیا اس کی شان گر گئی اس کی قیمت گھٹ گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا کام اللہ جانا اللہ کے نزدیک تم نے سب سے زیادہ حکرم اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ تقوام بس جو اللہ کو اتنا زیادہ راضی کرے گا اتنا ہی اس کی قیمت بڑھے رہے گی اور دو بے وقوع اللہ کو ناراض کرے گا یہ سمجھے گا کہ لوگ تو مجھے دیکھ نہیں رہے شیخ مجھے دیکھ نہیں رہے ماں باپ مجھے دیکھ کے لیکن اس سے بے جی خبر ہے ظالم کہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے ٹو چکتے رہ گئے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان ظالم اپنی قیمت خود گٹا رہا ہے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈال رہا ہے بس اس سے بچنا ہے جب. ان کی ناراغی سے اے ان کی نام شان غلط ہوتی ہے شان غلط ہوتی ہے جب خدا قلم ہوتی ہے زندگی پل بخار ہوتی ہے زندگی بہار ہوتی ہے اور اللہ کی جو کہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں اور یہ غم پالتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ ہم سے راضی رہے کہیں اللہ ہم سے نہ آئے غم کی برکت سے ان کی دل دل جو ہے وہ بہار رہتا ہے وہ منگوں سے بھرا رہتا ہے جلپات سے بھرا رہتا ہے کوئی قید رہتا ہے زندگی کو قید پائی دل سے دل کو غم رکھ ان کے غم کے شہر سے میں غم دے بے وہ پریشانیاں باہر باہر نظر آتی ہیں دل ان کا ہر وقت پر سکوں میں کوئی بہار رہتا ہے اور جو اللہ کی ناراضگی کی کام کرتے ہیں ہر وقت مایوسی ہر وقت پریشانی ہر وقت مردہ دے گی اور چہرہ دیکھو تو مردہ ہی چائے گی اور آنکھیں بجھی بجھی چہرہ کیا یہ حال ہوتا ہے گناہ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ اجازت رکھنا ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے زندگی مہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی <سلام> نثار خدا پر نثار ہو یہ نہیں کہ کچھ دنیا کر لی کچھ گنا کر لیا کچھ اللہ بلادگی کر لیا صبح شام گنا کر لیا رات کو جا کے को گئے معافی مانگ لی ایک آدمی نے آدت اس کو بنا لیا تو پھر کیا ہوا ایسا ایسا توفی پہ توبہ دی جاتی رہتی ہے اور پھر جو ہے وہ توبہ کی توفیق کی جی جاتا یہ ہے شکن غفلت اور توبہ کر لیتا ہے اور عزم کرتا ہے ساتھ توبہ کی سچی توبہ کی کیا شرط ہے عزم کر لے پکا اور پھر اس کا مقابلہ بھی ہے دیکھو حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی آسان سی بات فرمائی تو سب کو کتنا مشکل لوگ سمجھتے تھے لیکن حضرت خان نے اتنا آسان فرما دیا یہ تمام تر تصویر کا حاصل یہ ہے کہ جن طعات کے اندر کا مقابلہ کر کے ان تعداد کو دیکھو کوئی وضاحت بتائیں کوئی تقسیم باتیں بتائیں بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہو جن تعاعت کے اندر سستی ہو سستی کا مقابلہ کر کے ان تعات کو کرے اور جن گناہوں کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے وہ گناہ نہ کرے بچہ بس یہ ہے ختم اور یہی رد کرتا ہے اللہ کا ولی ہونے کا یہی فارمولا ہے دیکھو ان اولیا ہو بس عباداتی آ رہی ہے سستی کا علاجی کا کیا علاج ہے سستی بس کھڑے ہو جاؤ جب آفس ٹائم ہوتا ہے تو لاب دل نہ چاہے رات کھڑا ہو جاتا ہے صحیح جانا ہے اب ٹائم ہو گیا مجبوری کھڑے ہو جائیں نماز کو دل نہیں چاہ رہا آگان ہو گئے اب اہمیت کی بات ہے جس کو اہمیت ہوگی وہ پانچ سات منٹ پہلے ہی کھڑا ہو جائے بھئی ہم جماعت نماز نماز جماعت نکل جائے گی جلدی جانا نکل اہمیت کی بات ہے اہمیت کہاں سے پیدا ہو اہمیت سدھا صحبت اہم اللہ کے کوئی راستہ نہیں اللہ کوئی راستہ نہیں بڑے بڑے اولیاء کا ہمیشہ یہی کہنا یہی فوج ہے کہ صحبت کے بغیر دین حاصل ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی بغیر کر رہا ہوگا تو اس میں اخلاف نہیں اگر گمزوری رحمتہ اللہ علیہ جیسے عبد العالم نے فرمایا کہ اخلاق تو ملتا ہی اولیاء اللہ کی صحبت سے بغیر اس کے ہی نہیں بڑے بڑے اولیا حلّہ سے ایسی بات کہہ دیتے تھے آن, ان کی جو بات نہ مانے گا جو طریقے اولیاء کو چھوڑے گا جو بزرگوں کی باتوں کی ناقطری کرے گا اس عمل نہیں کرے گا دوستوں وہ صحیح راستے پر رہنا اس کا ممکن ہی نہیں اگر اگرچہ الاس سمجھتا رہے کہ میں صحیح ہوں لیکن وہ صحیح نہیں ہوگا خود کو صحیح سمجھنا ہی یہ غلط بات ہے خود کو ہر وقت اور کیا طریقہ اپنا محاصورہ کرتے رہتے ہیں کہیں میں بلکتا ہوں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں یعنی حتیٰ کہ وہ کتے اور سورج سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا روزگار اتنا بڑھ جاتا ہے ماتین ہے کہ ماتین اللہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی آگے ان کا رقبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے جو اپنے آپ کو کم کر جانتا ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کے اللہ اللہ کے یہاں اس کی قیمت گر جائے جتنا اچھا سمجھے گا اتنا ہی وہاں گرا ہوا ہوگا جب خدا پر متار ہوتی ہے جب خدا پر متار ہوتی ہے بہار ہوتی ہے زندگی پور بہار ہوتی ہے مدد کی مقد موت زندگی بے پر ہے زندگی بے پر ہوتی ہے سو پتے دل کی برکت سے دوبارہ دو دل کی برکت ہر کلی گلاندار ہر ہے کل جاتا بند کری اس میں اللہ کی محبت کا خزانہ پہلے ہی قسم ہے لیکن جب نکلتا اور ظاہر جب ہوتا ہے جب کسی اللہ والے توجہ اور عنایت اور اس کی دعائیں ہوتی ہیں اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ورنہ وہ خزانہ دفن کا دفن ہی رہ ہے صحبت دل کی برقت سے سوبت دل کی برقت سے ہر کلی گلادار ہوتی ہے ہر کلی ہوتی ہے کون رخت ہوا گلے مل کے مل کے ہر کلی عشق بار ہوتی ہے کون لوگ ست ہوا گلے مل کے کون لوگ ست ہوا گلے مل کے ہر کلی اشک بار ہوتی ہے روح اصلاح گر نہیں شامل روح ادلاس گر نہیں شامل زیادے کاروبار ہوتی ہے زیادے پسند کاروبار ہوتی ہے جبرو ہوتی ہیں زندگی پر بہار ہوتی میرے میں سمجھا ہے سر بنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر وقت ہو گیا بس اللہ تعالیٰ قبول مزہ ہے نا اللہ کی محبت کے علامت جس کو مزا نہ آئے سمجھو خانہ خاک بہت خطرے کی بات ہے اور یہ اللہ کے کلام میں اور یہ اللہ کی باتوں میں اللہ کے محبت کی بات میں کیا من رہا ہے خدا خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ